نماز میں خلاف ترتیب قرآن پڑھنا کیسا ہے خلاف ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جسے عام فہم میں ہم کہتے ہیں الٹا پڑھنا ترتیب وائز ریورس میں پڑھنا الٹا پڑھنا مثال کے طور پر پہلے سورائے قریش پڑھ لے اور پھر سورائے فیل لیف قریشین والی صورت پہلے پڑھ لی اور اگلی رقط کے اندر پڑھ رہا ہے الم تعالیٰ حالانکہ کی ترتیب کیا ہے پہلے الم تلا کئی فعال عربوں کا بھی حابل فیل والی صورت ہے اس کے بعد کون سی ہے اس کے فوراً قریش قریش ہے اگر نماز میں ترتیب اس نے پلٹ دی الٹا پڑا اس نے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھیں نماز کے واجبات میں سے کرا کی ترتیب نہیں ہے ترتیب جو ہے نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر سجا صاحب لازم نہیں آئے گا تو نماز کے اندر کوئی اصلاً ایسا نہیں ہے اگرچہ جان بوجھ کے بھی کرے ہاں کراطت کے واجبات میں سے یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب وار پڑھا جائے کراعت کے واجبات میں سے نماز کے نہیں نماز کے باہر بھی کراعت میں اور نماز کے اندر بھی کراعت میں یہ کراعت کے واجبات ہیں سجدہ صاحب جو چیزیں لازم کرتی ہے وہ نماز کے واجبات ہیں تو کراعت کے لازمات واجبات میں سے یہ ہے کہ قرآن پاک کو بھی پڑھا جائے الٹا نہ پڑھا جائے اور صورت میں گناگار نہیں ہوگا جب اس نے یہ بھولے سے کیا ہو اس صورت میں نہیں ہوگا کہ جس... کہ اس نے بھولے سے کیا ہو اگر جان بوجھ کر الٹا قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سخت وعید ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص الٹا قرآن پڑھتا ہے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹتے اس قدر وی ہے ہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر ایسا ہے تو ہم نے تو اپنے بچوں کو دیکھا وہ اما پارا پڑتا ہے ابتدائی قاعدہ جو پڑھایا جاتا ہے الف بات کا جو ابتدائی قاعدہ بچوں کو حروف تحجی سے لے کے جو بنیادی قاعدے پڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد کون سا پارا پڑتا ہے بچہ اما پارا پڑتا ہے ترتیب یہ کہ سورہ اخلاص پہلے تھی سورہ فلک بعد میں سورہ ناس تو اما بارے کی ترتیب تو ہنڈریڈ پرسینٹ ریورس میں کی ہوئی ہے تو یہ کیوں ہے تو فکا کرام نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ یہاں مقصد کراعت کو الٹا پڑھنا نہیں ہے بلکہ بچے کو سکھانا ہے اگر شروع, شروع میں ہی اس کو سورہ نبا پڑھانا شروع کر دیں گے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اما تو یہ آیت ہے جو ہے تھوڑا سا کراعت کے اعتبار سے تھوڑا سا بچوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے جو ہے نا اس طرح سے پڑھنا تو اس وجہ سے جو ہے سورہ فاتحہ اماں بارے کو جو ہے الٹی ترتیب کے اوپر بچوں کو پڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے چھاپنے جب ظاہری بات اما پارا سوالات کی اجازت نہیں ہے صاحب کو بھی نہیں ہے تو اما پارا جو الٹا چھاپا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جب تعلیم کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے اس کا پڑھنا جائز ہے چھپے گا تو پڑھیں گے نا تو چھاپنا بھی اس کا شرن جائز ہے اس کے علاوہ دوسری جو ہے کوئی بھی قسم کے اس طرح کے وظائف کے طور پہ چھاپ دیا کہ بھئی پہلے یہ صورت پڑھنی ہے پھر یہ پڑھنی ہے پھر یہ پڑھنی ہے تو ایسے وظائف بھی نہیں ہوا کرتے کہ جس میں ترتیب قرآن الٹی ہو